صورت الصف کا آغاز ہے صورت الصف مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے اور پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر سکسٹی ون ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایک سو نو ہے اس میں چودہ آیتیں ہیں اور دو رقو ہیں صف کے معنی وہی ہیں جو ہماری اردو میں صف کے معنی ہیں جسے نماز کے لیے صفے بناتے ہیں جہاد میں مجاہدین صفے بناتے ہیں قطار لائن اس سوری مبارکہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین جب دشمن کے خلاف وہ صف بندی کرتے ہیں تو ان کی صف بندی کو ذکر کیا گیا اور ان کی صف بندی کی تعریف کی گئی اس مناسبت سے اسے صورت صف کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ما السماوات و ما فل جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے پاکی بیان کر رہے ہیں وہیز الحکیم اور وہی غالب حکمت والا ہے یا ایوہ لدین آمن اے ایمان والوں لمت قلو نہ مالا تفالو جو بات تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو عصاہت کریمہ کا شان نظور اس طور پر ہے کہ بعد مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر اسلام کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان دیں گے اور مال کی ضرورت پڑی تو مال دیں گے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہماری جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں اس وقت جہاد فرض نہیں تھا لیکن جب جہاد فرض ہوا تو یہی لوگوں میں سے بعض لوگ گھبرا گئے اور وہ جہاد سے پیچھے ہٹنے لگے تو فرمائے اے ایمان والوں وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو یعنی ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے انسان اچھی باتوں کا دعوی کرے تو پھر عمل کر کے بھی دکھائے اسی طرح یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے بھی تمبی ہے کہ جو دوسروں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے اس لیے کہ جب انسان کو کسی گناہ کے نقصانات معلوم ہوں پھر بھی وہ اس گناہ سے نہ بچے تو کتنے افسوس کی بات ہے اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جسے معلوم ہو کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے گا پھر بھی اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دے تو ہاتھ جل جائے تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان جاننے کے باوجود اپنا نقصان کرے اس کی دوسری مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی کسی روڈ پر گزرے اور دن کے وقت میں کھدائی ہوئی ہو اسے معلوم نہ ہو اور وہ رات کے وقت بڑی اسپیڈ کے ساتھ اپنی اسکوٹر سے گزرے اور اس گڑے میں گرنے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو جائے تو زخم تو اسے آئے ہیں افسوس بھی ہوگا مگر زیادہ افسوس اس شخص کو ہوگا کہ جسے معلوم تھا کہ یہاں پر گڑا ہے رات کو جب یہ گھر سے نکلا تب بھی اسے معلوم تھا کہ اس روڈ سے میں گزر رہا ہوں یہاں پر اس پیٹ سے مجھے نہیں جانا بلکہ مجھے اس گڑے کا خیال کرنا ہے لیکن پھر بھی اس نے خیال نہ کیا تو اسے دو افسوس ہوں گے ایک تو زخمی ہونے کا افسوس ہوگا اور ایک اپنی معلومات پر عمل نہ کرنے کا افسوس ہوگا شخص جانتا ہے کہ یہ بد پرہیزی مجھے بیمار کر دے گی لیکن اس کے باوجود وہ بد پرہیزی کرے اور ایسی چیزیں کھائے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہیں تو بتائیے کتنا افسوس ہوگا کہ جانتے بوجھتے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اللہ رب العالمین ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے محفوظ فرمائے اچھی باتیں جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہے یا ایوہ لدین آ اے ایمان والوں لم تقو لون مالا جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان نیکی نہ کرتا ہو تو نیکی کی دعوت نہ دے بلکہ مراد یہ ہے کہ تب کرنا مقصود ہے کہ سوچو تمہاری گفتگو تمہارے دعوے کتنے پیارے ہیں مگر تم اپنے دعوے پر عمل نہیں کرتے مثلا ہم سے کوئی پوچھے کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو اور اگر کوئی کہے کہ میں نہیں ڈرتا تو وہ کافر ہو جائے گا تو کہنا تو یہی پڑے گا کہ ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں کوئی ہم سے پوچھے کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو یہی کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اگر کوئی کہے نہیں ہے محبت ہو کافر ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن اس کے باوجود کیا ہمارا عمل اس پر ثبوت پیش کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے محبت کرنے والے اس کے نبی سے عشق کرنے والوں کے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں تو ان تمام باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اچھی بات انسان کہنا چھوڑ دے آپ اگر کسی کو کسی چیز کا نقصان بتاتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں کھانے میں نقصان دہ ہیں صحت کے لیے مضر ہے مگر کما کو آپ کو فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ خود بھی بچیں ورنہ ہو سکتا ہے جس کو آپ نے بتایا وہ تو اپنی صحت کا خیال رکھنے میں کامیاب ہو جائے اور خود آپ بد پرہیزی کرنے کی وجہ سے بیمار پڑ جائیں اسی لیے فرمایا کچھ لوگ جنت میں ہوں گے انہیں جہنم کا منظر دکھایا جائے گا تو جہنم میں وہ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے پیٹ سے آتے نکلی ہوئی ہیں اور وہ اپنی آتوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں چکی کی طرح اور ان کے ہوٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے شدید عذاب دیا جا رہا ہے تو وہ لوگ ان سے کہیں گے ارے ہم گناگار تھے مگر تمہاری باتیں سن کر ہم نے نیکی اختیار کی ہم جنت میں چلے گئے تم نے ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائیں مگر یہ تم یہاں جہنم میں کیوں جل رہے ہو تو وہ کہیں گے کہ اچھی باتیں ہم کرتے تو تھے مگر ہم نے خود اس پر عمل نہ کیا تو جب ہم نے خود عمل نہ کیا تو آج گناہ کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں جل رہے ہیں کوئی سگریٹ کے نقصان کسی کو بتائے اور دوسرا شخص سگریٹ کو چھوڑ دے تو وہ تو نقصان سے بچ گیا لیکن خود نقصان بتانے والا وہ سگریٹ پیتا رہے اور اس کی وجہ سے اگر کینسر ہو جائے وہ ہلاکت کے قریب ہو جائے تو بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک چیز جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس نے تباہ کر لیا گو کہ سگریٹ کا نقصان دنیا میں ہے لیکن گناہوں کا نقصان تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے یا ایوہ لدین آمن اے ایمان والوں لم ما لا تفعلون جو کرتے نہیں وہ باتیں تم کہتے کیوں ہو تمہارے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے قبر مقتن آئند اللہ انتقول اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے کہ جو تم کرتے نہیں اس کے متعلق بات کرو یعنی یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان نقصان کے پہلو کو جانتا ہو پھر بھی بچنے کی کوشش نہ کرے یہ محرومی ہے یہاں پر یہ بھی درس ہے کہ انسان دعوت تو محبت رسول کا کرے اور کہے غلام ہے غلام ہے نبی کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آپ دیکھیں اعمال کو دیکھیں تو نمازوں سے دور ہے سنتوں سے دور ہے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں پتا سب کچھ ہے کتنا بھی مسلمان گناہ سے اس بات کا علم ہے کہ نجات اللہ کی عبادت میں ہے گناہوں سے بچنے میں سکون ہے مگر اس کے باوجود انسان گناہ کرے کتنے افسوس کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان جب اچھی باتیں کرتا ہے تو امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں اچھی باتیں جب انسان زبان سے کہتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے اور اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے تو اگر کوئی شخص کسی نیک عمل پر عمل نہ کر سکتا ہو تو سوفیان کرام فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اس کی تبلیغ شروع کر دے اب تبلیغ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ اچھی باتیں کسی اور کو بتائے گا تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا اور لوگ بھی اسے ملامت کریں گے مثلا ایک شخص وہ فجر کی نماز میں نظر نہیں آتا وہ اگر دوسروں کو کہنا شروع کر دے کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھا کرو فجر تم گھر میں پڑھنے کے بجائے جماعت سے پڑھا کرو تو ایک تو اس کا ضمیر ملامت کرے گا اور دوسرا کسی کو اس نے دعوت دی اور وہ نمازی بن گیا اور فجر میں آئے گا تو دوسرے دن یہ سوال کرے گا کہ میں تم کہاں تھے تم تو خود فجر میں نظر نہیں آتے اب جب لوگ ملامت کریں گے تو اسے خود شرم آئے گی اور وہ نمازی بن جائے گا تو اپنی اصلاح کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جس چیز پر آپ عمل نہیں کر سکتے اس کی تبلیغ شروع کر دیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی ملامت کریں گے ضمیر بھی ملامت کرے گا اور زبان دل کا آئینہ ہے جو زبان سے بار بار کہیں گے اس کا اثر دل پر بھی ہوگا اور انشاءاللہ شاء ہماری اصلاح ہو جائے گی صفاً شک اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں یہ صف ایسے بناتے ہیں کہ انہم بنیان مرسوس جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو شیشہ نہیں بلکہ سیسا جو ایک دھات ہے جسے پگھلا کر جب دیوار کی بنیادوں میں ڈال دیا جائے تو بڑی مضبوط دیوار بنتی ہے تو یہ مجاہدین ایسی صف بناتے ہیں اور ایسی مضبوط صف ہے کہ گویا کے یہ سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد میں بھی اور نماز میں بھی صف بندی پر بہت زیادہ زور دیا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جس طرح تم نماز میں صف بناتے ہو فرشتے بھی اسی طرح صف کو بناتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ کندھے سے کندھا بالکل ملا ہوا ہونا چاہیے اس میں فاصلہ نہ ہو کندھے سے کندھا بالکل ملا ہوا ہو اور ایڑیاں ایک سیز میں ہونی چاہیے جب ایڑیاں ایک سیز میں ہوں گی تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا اور جب کندھے سے کندھا بالکل ملا ہوا ہے تو یہ صف جو ہے اس طرح بنے گی گویا کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اس بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اسی طرح جب تک اگلی صف میں جگہ باقی ہے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دینا یہ حرام ہے پہلے صف کو پر کرنا ضروری ہے لوگ اپنی پسند کی جگہ سے ہلنا نہیں چاہتے یہ ذرا چلنے میں سستی ہوتی ہے تو آپ جمعے کی نماز میں دیکھیں لوگ خود پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کو آوازیں مارتے ہیں بھئی آگے جاؤ آگے جاؤ مسجد میں شور مچانا یہ حرام ہے آپ خود آگے بڑھیں اور جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں آگے بڑھیں لوگ پیچھے نماز اس لیے پڑھتے ہیں ان کو بھاگنے کی بھی برسا اوقات جلدی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر آگے جائیں گے تو پھر فوراً بھاگ کر مسجد سے نکل کیسے سکیں گے حالانکہ یہ بہت بڑی نادانی ہے اللہ کے گھر میں آئے ہیں جس قدر آگے جا سکیں جائیں خود صف کو پر کریں حدیث باغ میں فرمایا جو صف کی کشادگی کو ختم کرتا ہے یعنی صف میں جگہ باقی ہے وہ آ کر جگہ کو پر کر دے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے قلم موسا علیہ قومی ہی اور یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی اے میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو تم میری باتیں کیوں نہیں مانتے وقت اللہ حالانکہ تم جانتے ہو بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں فلم پھر جب یہ لوگ ٹیڑے ہو گئے اور خوب انہوں نے گناہ کیے ازاق اللہ قلوبہم تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے یعنی گناہ کر کر کے ان کے دل جب مردہ ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی گناہوں کی وجہ سے واللہ یہ دل کو الفاسقین اور اللہ نا فرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا وعز قَالَ عی سب نریم اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے اولاد یا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیہ کم بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہم مصدقل لما بین یادیہ من نوات میں تصدیق کرنے والا ہوں اس طوریت کی جو مجھ سے پہلے ہے طوریت کی میں تصدیق کرتا ہوں زبور کی میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو صغیف نازل ہوئے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں وہ مبش بر رسول اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی یا تیم جو میرے بعد تشریف لائیں گے مح احمد جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی شان تو دیکھیں ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے اور حضور کی ولادت سے پہلے حضور کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین میں مشہور و معروف ہے انبیاء خوش خوشخبری دے رہے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو حضور صلی اللہ علیہ ولگ وسلم کے متعلق علم دیا حضور کے فضائل بیان کیے تو حضور کے فضائل بیان کرنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے بلکہ خود اللہ رب العالمین نے حضور کے فضائل بیان کیے تو حضور کے فضائل بیان کرنا یہ تو اللہ کا طریقہ ہے یہاں پر لفظ ہے مبشر مبشرن یہ بھی ہو سکتا تھا مخبیرن کہ میں تمہیں خبر دینے والا ہوں لیکن یہاں پر خبر کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ بشارت دینے والا ہوں خوشخبری دینے والا ہوں یہ بشارت کے الفاظ اس لیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کے فضائل جب پچھلی قوموں کو بتائے گئے تو وہ حضور کے نام سنتے ہی ان کے چہروں پر خوشی کے آثار آ جاتے تو بشارت کہتے ہیں ایسی خبر کہ جسے سنتے ہی انسان کا دل باغ باغ ہو جائے اور چہرے پر خوشی کے آثار آ جائیں تو حضور عدت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا نام نامی اس میں گنامی اور آپ کے فضائل سن کر مومنین کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں تو کتنا بد نصیب ہوگا کہ جو حضور کے فضائل سن کر اس کا چہرہ بجھ جائے وہ حضور کے فضائل سننے کو تیار نہ ہو اللہ تعالی ہمیں حقیقی محبت اور عطا فرمائے آپ کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اس کے معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف خوبی بیان کرنے والا آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے معنی ہے وہ ذات جن کی بار بار اور خوب تعریفیں کی گئیں تو احمد معنی یہ ہے کہ حضور اللہ کی خوبی بیان کرتے ہیں اور محمد کے معنی یہ ہے کہ اللہ حضور کی خوبیاں بیان فرماتا ہے فلما پھر جب ان کے پاس وہ روشن نشانیاں لے کر آ گئے یعنی آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے قالو کافر بولے ہاضا سے مبین یہ قرآن تو کھلا جادو ہے یعنی نعوذ باللہ میں ظالق جادو کی طرح باطل اور بیکار ہے نعوذ باللہ میں ظالق یہ انہوں نے بے ادبی کی اولم أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَغَوْا عِلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندے وہو يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اسلام کی طرف آنے کے بجائے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے تو اگلی آیت میں ایک نظریہ بیان کیا جا رہا ہے جسے روشن خدا کرے اسے کوئی بجا نہیں سکتا کوئی آگ جل لگی ہو پھونک مارے اس آگ کی روشنی کو بجھانا چاہے تو پھونک مارنے سے آگ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے کہ کمی واقع ہوتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے آج بھی دیہاتوں میں آگ جلانے کے لیے اور وہ کھانا پکانے کے لیے آگ کے اندر وہ پھوک مارتے ہیں تو اسی طرح اسلام کے خلاف جب بھی کسی نے سازش کی اسلام کو مزید ترقیاں ملی ہیں یوریدون وہ چاہتے ہیں نور اللہ افواہ ہند اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجا دیں نور سے مراد قرآن ہے نور سے مراد اسلام ہے نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے واللہ متم نوری ہی حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور جو نور اسلام ہے نور قرآن ہے نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں میں اضافہ فرمانے والا ہے وَلَوْ کری الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو برا لگے هو ارسل رسولا وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا وہ دین اور دین حق کے ساتھ بھیجا لی رہو دین کل ہی تاکہ اللہ تعالی اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے و لو کری ہل اگرچہ مشرکوں کو برا لگے تو دین اسلام غالب ہے دلائل کے اعتبار سے تو ہر وقت غالب ہے کہ جو دلائل دین اسلام کے پاس ہیں اتنے مضبوط دلائل کسی اور کے پاس نہیں فطرت کے لحاظ ہاں سے دیکھا جائے عقل کے لحاظ ہاں سے دیکھا جائے تو دین اسلام یہ کامل دین ہے سچا دین ہے لیکن ظاہری طور پر اسلام کو غلبہ نصیب ہوا پھر بظاہر دنیاوی طور پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی پھر مسلمانوں کو فتح ملی پھر شکست ہوئی پھر فتح ملی یہ اونچ نیچ کا سلسلہ جاری رہا لیکن جب قیامت واقع ہونے والی ہوگی اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوں گے پھر آپ لوگوں پر ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی دین باقی رہے گا وہ دین اسلام ہے دوسری بات مسلمانوں کے عروج و زوال سے یہ مسلمانوں کا عروج و زوال ہے اسلام ہر حال میں عروج پر ہے اسلام ہر حال میں غالب ہے ہاں مسلمانوں کا عروج و زوال یہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ عروج جو ہے وہ زوال میں تبدیل ہو جاتا ہے